عمالنا. من يهد الله فلا مغل له ومن يغلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدا ودين العقل سلا. صلى الله صلى تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه يجمعين بارك وسلم أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد الرسول اللہ ابھی آپ نے محدث کبھی علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قادی رضوی مدد اللہ علی کی تقریر پر تنویر جو بہت سارے گوشوں پر مشتمل اور ایمانیات کو محیط تھی وہ نے سنی میں اگر ان تمام گوشوں پر ایک ایک گوشے پر اجمالی گفتگو کروں تو یہ رات گزر جائے گی اور گفتگو پوری نہیں ہو پائے گی تو تفصیل کی تو بات ہی پھر کون کرے جو کچھ بھی انہوں نے آپ کو بتایا وہ یہ سمجھ لیجئے آپ کے لیے ایک دولت ویوہار ہے اس میں سے جتنا کچھ آپ کو یاد رہا سن کر کے آپ نے سمجھا اور یاد رہا وہ آپ کی زندگی کے لیے اور آپ کی کامیابی کے لیے کافی ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بلکہ یہ سب کا سب جو ہے وہ واجب العمل بھی ہے اور واجب الاعتقاد بھی ہے جنہوں جو کچھ انہوں نے بتایا اس پر مومن کا عقیدہ بھی ہے اور مومن کے لیے اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے میں نے ایک آیت کریمہ میں سے کچھ مختصر جس کو انتخاب کیا اپنی تلاوت کے لیے اور میں نے اس جس کی تلاوت کی یہ آیت کریمہ صدر کلام الہی بھی ہے اللہ تبارک و تعالی کا کلام اس آیت کریمہ میں وہیں سے اس آیت کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ ہمارے کلمے کا جزوی ہے محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اس کلمے سے ہم کو صاف پتا لگا کہ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسان تو ہیں لیکن جیسے آلہ حضرت نے برمایا کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ اور ہم جیسے انسان حضور کے برابر کیا ہو سکتے ہیں انسانوں میں سب سے اعلیٰ طبقہ رسولوں کا نبیوں کا ان تمام رسول نظام میں اور انبیاء کرام میں اس طبقہ اعلیٰ فرد اعظم اور فرد اعلی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے حضرت کسی کی ترجمانی کر کے فرمات کرتے ہوئے فرماتے ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی اور یہاں میں بہت سادہ گفتگو آپ سے کروں قرآن میں ارشاد ہوا محمد الرسود اللہ محمد اللہ کے رسول ہے کلمے میں ارشاد ہوا محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کی طرف رسول کی اضافت فرمائی ہے. یعنی رسول کو اللہ تبارک و تعالی سے نسبت ہے اور یہ نسبت تعظیم و تشریف کے لیے ہے اسی نسبت یہی نسبت یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ بہت عظیم ہے اور وہ ایسے مقام عظمت پر فائد ہیں کہ جس مقام پر کوئی مخلوق میں وہ مقام کسی کو نہیں ملا نہ رسولوں کو نہ نبیوں کو نہ انسانوں کو نہ فرشتوں کو نہ ولین کو نہقرین کو وہ مقام عظمت نہیں ملا جو مقام عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ملا اور یہاں سے ہم کو یہ بھی پتہ لگا کہ اللہ تبارک و تعالی سے جس کو نسبت ہوتی ہے وہ شے عظیم ہوتی ہے اور اس عظمت میں اصل اصالت یہ عظمت محمد الرسود اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ و کو ثابت ہے اللہ سے نسبت محمد الرسول اللہ کو ہے تو اسالتن عظمت محمد الرسول اللہ کے لیے ہے اور ان کے وسیلے سے رسول سے جس کو نسبت ہے اس کو اللہ سے نسبت ہے اور اس وسیلے سے جو ہے اور اوروں کو بھی عظمت حاصل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس کو نسبت ہوتی ہے وہ عظیم ہو جاتا ہے اسی لیے میرے سرکاری ابد قرار صلی اللّہ و تبارک و تعالیٰ علیہ نے فرمایا اجلاء اللہ اکرامت المسلم اللہ کی تعظیم سے یہ ہے کہ مسلمان بوڑھے کی تعظیم کرے وحامل القرآن و سلطان المقص اور مسلمان عادل بادشاہ کی تعظیم وحامل القرآن غیر الغالی اور قرآن کے عالم کی جو حامل قرآن ہے یعنی جو عالم ہے جو مسلک حق سے متجاوز نہیں ہے اور نہ اس کے اندر غالی ہے نہ مسلک حق سے دور ہے سنی عالم کی تعظیم یہ بھی اللہ کی تعظیم ہے تو یہ اس سے یہ پتا لگا کہ رسول سے جس کو نسبت ہے اس کو اللہ سے نسبت ہے اصال محمد الرسول اللہ کو بارگاہ الہی سے نسبت ہے اور محمد الرسول اللہ کو بارگاہ میں ڈالا ہے اور جس کو اللہ کی بارگاہ سے کوئی عظمت نہیں ہے اس کے لیے جو ہے عزت اور عظمت اور تعظیم کا کوئی حصہ نہیں ہے اور جو شعر اللہ تبارک و تعالی سے رسول کے ذریعے سے رسول کے توسل سے جو شے اللہ تبارک و تعالی سے نسبت رکھتی ہے اس کی تعظیم بھی واجب ہے رسول کی تعظیم تو آئل ایمان ہے ہی تعظیم میں یہ بھی داخل ہے کہ جو رسول سے جو چیز نسبت رکھتی ہے اس کی بھی تعظیم کی جائے اسی لیے آپ نے سنا جن میں عام طور پر لوگوں سے یہ مطلوب نہیں ہے کہ ان سنتوں کو بجا لائیں اتفاقیہ طور پر حضور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے ایک کام شادر ہوا اس میں امت سے یہ مطلوب نہیں تھا کہ وہ کام ہے امت بھی کرے لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی نے محبت کا حق ادا کرتے ہوئے یہ ہم کو بتا دیا کہ رسول سے جو چیز نسبت رکھتی ہے اور رسول کا جو کام ہے وہ بھی عظمت والا ہے اور وہ بھی جو ہے یادگار کے قابل ہے اور وہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے اور اس میں بھی جو ہے بندے کو اگرچہ رسول کی طرف سے وہ طالبہ نہیں ہے لیکن ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے کہ ہم ہو سکے تو اس میں بھی حضور کی افتدا کریں اسی لیے تو وہاں سے جب گزرے تو اب قد اتنا ناراض نہیں تھا کہ امامہ شریف اس ڈال میں الجھ جاتا تو پنجوں کے بل جو ہے کھڑے ہو کر کے آپ نے امامے کو جو ہے اس میں الجھایا تو اس سے پتہ لگا کہ رسول کی سنت کی پیروی جس یہ حضور سرور عالم صلی اللہ و تبارک و تعالی کی تعظیم کا ایک حصہ ہے اور حضور کی محبت کا ایک حصہ ہے اور حضور کی اطاعت تھی ایک شکل ہے کہ حضور کی سنت کی پیروی کی جائے اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے حاضر و ناظر کی بحث چل رہی تھی تو میں پوچھتا ہوں کہ میں یہ ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں یعنی اللہ نے محمد کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول بنا کر کے بھیجا اب کہاں کہاں کا رسول بنا کر کے بھیجا کون کون سے زمانے کا رسول بنا کر کے بھیجا کون کون سے طبقے کا رسول بنا کر کے بھیجا کوئی قید نہیں ہے کوئی کسی زمانے کی قید نہیں ہے کسی طبقے کی قید نہیں ہے کسی مکان کی قید نہیں ہے کسی زمان کی قید نہیں ہے تو اس سے پتہ لگا کہ جب محمد الرسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول تو بنایا ہے لیکن حضور کو رسالت مطلقہ عطا فرمائی ہے تو اس سے پتا لگا جہاں جہاں ہمارا ذہن جاتا ہے وہاں کے بھی رسول ہے اور جہاں ہمارا ذہن نہیں پہنچتا وہاں کے بھی رسول ہیں تو اگلوں کے بھی رسول ہیں پچھلوں کے بھی رسول ہیں جنوں کے بھی رسول ہیں فرشتوں کے بھی رسول ہیں انسانوں کے بھی رسول ہیں نبیوں کے بھی رسول ہیں رسولوں کے بھی رسول ہیں عالم اجسام کے بھی رسول ہیں اور عالم ارواح کے بھی رسول ہیں اور رسول کا کام کیا ہوتا ہے مفردات راغب میں امام اسانی روزی اللہ تبارک و تعالی انہوں نے فرمایا کہ رسالت یہ ایک منصب سفارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو اس منصب پر فائز کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو منصب سفارت عطا فرماتا ہے تاکہ لوگوں کی حاجتیں اور لوگوں کی جو معاش و معاد میں ان کی زندگی میں دنیاوی زندگی میں اور غبی زندگی میں جو ان کی علتیں ہیں اور جو ان کی مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں ان کو دور کرے اور ان کو ستھرا کرے تو رسول کا یہ, یہ, یہ رسول کا جو ہے معنی ہے اسی بنا پر تو ہم رسول کو جب ہم جو ہے دافع البلا سمجھتے ہیں اور رسول کو حاجت روا سمجھتے ہیں تو یہ رسول کی صحیح ترجمانی ہے رسول کا معنی ہی یہی ہے کہ رسول آتا ہے امت کی بلائیں دور کرنے کے لیے امت کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اور امت کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے اور رسول آتا ہے اللہ سے ملانے کے لیے تو یہ جب حضور کو یہ منصب عطا کیا گیا اور حضور کو جو ہے سب کی طرف بھیجا گیا تو جب حضور کو سب کی طرف بھیجا گیا تو اب کون سا مکان ہے جو حضور سے خالی ہے ہر مکان کے رسول محمد الرسول اللہ ہیں ہر زمانے کے رسول محمد الرسود اللہ ہیں اور جب ہر مکان کے رسول محمد الرسول اللہ ہے ہر زمانے کے رسول محمد الرسول اللہ ہے تو یہ عائدہ ہے کہ جب شے ثابت ہوتی ہے اپنے لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے تو رسالت جو ہے جس بات کی مستلزم ہے یہ رسالت عامہ اس بات کی مستلزم ہے کہ جس کو رسول عام بنا کر کے بھیجا گیا ہے وہ ہر زمانے میں موجود ہو ہر مکان میں موجود ہو ہر زمانے کی زینت ہو اور ہر مکان کی زینت ہو اسی لیے تو قرآن میں فرمایا ان نہ شاہدہ ندیرہ ان ابھی ہم نے آپ کو حاضر و نازر بنا کر کے بھیجا اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی حاضر و نازر ترجمہ نہیں ہے بلکہ گواہ ہے اب آپ گواہ تک کر لیجئے یا حاضر ناظر ترجمہ کر لیجئے بات ایک ہی ہے اس لیے کہ گواہ جو ہے وہ کون ہوتا ہے گواہ وہ ہوتا ہے جو آپ سے دیکھتا ہے اور گواہ وہ ہوتا ہے جو واقع جو جائے واقعہ پر جو ہے حاضر ہو آپ سے دیکھنا ہی کافی نہیں ہے مثلاً اگر کسی کو جو ہے اتنی بڑی بینائی جو ہے دے دی گئی ہے کہ وہ دو میل سے تین میل سے یا چار میل سے جو ہے وہ یہاں بیٹھے بیٹھے جو ہے دیکھ رہا ہے کہ فلاں مقام پر فلاں واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا تو اتنا ہی کافی نہیں ہے دیکھنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس مکان پر جو ہے اس کا ہونا بھی جو ہے ضروری ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی نے میرے رسول کو جو ہے جب شاہد فرمایا یعنی سارے عالم کا گواہ بنا کر کے بھیجا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ بسارت بھی عطا فرمائی جو بسارت جو ہے سارے عالم کا مشاہدہ فرما رہی ہے اور ان کو وہ روح آٹم عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنی روح پاک سے جو ہے ہر مکان میں ہاتھ رہے تو جو یہ کہتا ہے کہ صاحب حاضر و ناظر نہیں ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ محض وہ لفظ کو مانتا ہے معنی کو نہیں مانتا اور قرآن کریم محض لفظ کا نام نہیں ہے قرآن کریم لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے تو جس کا ایمان جو ہے لفظ و معنی پر ہے وہی قرآن پر جو ہے ایمان رکھتا ہے اور وہ کون ہیں ہم اہل سنت پر جمعات ہیں کہ شاہد کے لفظ پر بھی ہمارا ایمان ہے اور شاہد کے حضور کو اللہ نے شاہد فرمایا تو ہر زمانے کا اور ہر مکان میں جو ہے حاضر و ناظر ان کو فرمایا ہے اسی لیے تو قرآن کریم میں یہ اشاد ہوا کہ اللہ یہ نبی مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے اور حاضر و ناظر کس کو کہتے ہیں نیا قرآن فرما رہا ہے کہ یہ نبی مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے جب قرآن جو ہے یہ فرما رہا ہے تو اس سے کیا پتا لگا کہ قرآن وہی جو ہے فرما رہا ہے جس کی ترجمانی آل حضرت کی کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ اللہ تبارک وتعالیٰ اپنے لیے فرماتا ہے ونحن اقرب الیہ من حبل الورید ہم بندے سے اس کی شریان سے بھی زیادہ قریب ہیں اور یہاں پر اللہ نے اپنی اس صفت قرب کا مظہر محمد رسول اللہ کو بنایا اور فرمایا <تصفح> ان نبی اولاء بالمؤمنین من انفسهم یہ نبی جو ہے مسلمانوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے <تصفح> یہ جو ہے کیا ہوا کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ اور پھر قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہیں یہ تو کلمے کا مفہوم اور کلمے کو سمجھنے کب کلمے کو صحیح طور پر اس کی فہم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو عطا کی ہے ہم اہل سنت والجماعت کو عطا کی ہے کہ ہمارے جتنے معتقدات ہیں ان پر جو ہے اگر میں سیر حاصل گفتگو کروں تو سارے معتقدات کو جو ہے میں کلمے کے ذریعے سے ثابت کر سکتا تو یہ سارے معتقدات جو ہے اس کلمے کے جو ہے دائرے میں آتے ہیں تو اس ان تمام معتقدات پر جو ہے جب تک کہ ایمان نہیں ہوگا وہ جو ہے کلمے کلمہ گوئی کا ادا نہیں ہوگا اور کلمہ گوئی محض زبان سے کافی نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسود اللہ زبان سے پڑھے اور محمد رسول اللہ کے جو تقاضے ہیں اور محمد الرسود اللہ سے جو معتقدات ثابت ہیں اہل سنت والا کے ان تمام معتقدات کو مانے وہی حقیقت کلمہ گو ہے اسی لیے میرے آز فرماتے ہیں کہ ضیاب الفی ضیابل لپ کلمہ دل میں گستاخی سلام اسلام ملحدوں کو تسلیم زبانی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مسلق اہل سنت پر جس کو تعارف کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے اس پر ہم کو قائم رکھے اور ہم کو حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک تعظم کی سچی محبت جو آئن ایمان ہے جان ایمان ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو وہی محبت کامل سے کامل مکمل سے مکمل ہم کو نصیب فرمائے اور اسی پر ہم کو زندہ رکھے اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول پیلے کے جنوں بھلے لوا کے چلے صنا میں کھلے ہماری زباں غذا کی دباں تمہارے لیے سباب وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول پیلے کہ جنوں بھلے لوا کے چلے ثنا کھلے ہماری زباں تمہارے لیے واسر الحمد للہ اپنی اپنی جگہوں پر فرما باتحان ہوں باتحان جو احباب حضرت سے داخلے سلسلہ ہونا چاہتے ہوں بیت ہونا چاہتے ہوں یہ چادر چلی آ رہی ہے اس میں اپنی چادر بھی ملا کر شامل کر لیں اور جس کے پاس چادر نہ پہنچے وہ اپنے سامنے والے بھائی کے پشت پر اپنا دائیاں ہاتھ رکھ لیں اور جو کلمات حضرت ادا فرمائیں وہ کلمات ادا کرتے رہیں اللہ اللہ اللہ، محمد رسوم اللہ اللہ, اللہ, اللہ واسعی مبارک وسلم وبارک وسلم یا اللہ رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحیم تل مارا کن تل مارا کن مستقیم مستقیم و بحقا نسطین پہلے سنت کے پہلے سنت کے سچے مذہب پر سچے مذہب پر رہا رہا گرمی ہو رہی کر بدمزہ سے بچتا رہوں گا نماز روزے نماز روزے ہر فرد ہر واجب کو ہر فردوں کو ان کے وقتوں پر ادا ادا کرتا رہوں گا ہر گناہ سے ہر گنا خاص کر جھوٹ خاص کر جھوٹ بدی بدی بد مذہب کی صحبت بد مذہب کی صحبت گانے بجانے گانے بجانے تماشوں سے تماشوں سے بچتا رہوں گا بچتا رہوں اللہی میں توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے اپنے گناہوں سے, اپنے گناہوں سے میری توبہ میری توبہ ابول فرما ابول فرما نیکیوں کی توفیق دے نیکیوں کی توفیق دے بس گناہوں سے بچا گناہوں سے بچا شریعت پر قائم رکھا شریعت میں نے اپنا ہاتھ میں نے اپنا پاک کے دستے پاک میں دیا پاک کے الحی مجھے بہت پاک کے مریضوں میں قبول فرما الہی اللہ قیامت کے دن کے گروہ میں فرما قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا برائے کرم ہاتھ لگانے سلا スلاح... تو سلام ہوگا تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہوں پر رہیں اور کسی کو بھی یہاں آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے کارکنان سے گزارش ہے پہلا کو سلام جمکے بازی میں دھایا پہلا کو سلام جس تو گھڑی جم کا اس دل افروز ساعت پہلا کون س نام ہم غریبوں کے آ پہ بی درود ہم فقیروں کی سروت پیلا کو سل نام پہلے سجدے پیروز پہ اضل سے درود یاد گا امت پیلا خون سلام مست آش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیجیں سب ان کی شوقت پیلا خون سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا رحمت جانے رحمتوں سلام شم سلاد اسلام کو صحیح دیا آپ ترے اہل سنن شاہ اختر رضا میری زندگی شاہ اختر رضا ان کا سایہ سرو پر رہے دائی ان کا سایہ سرو پر ہے ان کا سایہ سرو پر رہے اینکی نورانی صورت سیدہ و سلام و سلام اصلاة و سلامانی کسیدی یا عیدی اللہ سیدی رسول اللہ اللہ مصطلع على سیدنا و مولانا محمد نعفد لابدانی و شفاعها و اخطب القلوب دباها نجب صارق و یا عالی صحیح و ایسی قلوبنا من كل بصر وبعدنا عن مشاهدتك و محبتك و امتنا على السلت والجماعات والشوق اللهم صل على سيدنا وأن محمد النبي ابن محمد شفيعها وقرب القلوب دبايا من الاضلال وعليه عليه الصلاة صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها من عند الدرجات التي بلغنا بها الى الغايات من جميع الغايات والغايات وعظم ما على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد